بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مصا علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والے فائدوں کا ذکر ہے کہ مصعلیہ اللاۃ وسلام کے واقعے سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے آج کے سبق میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ شعیب علیہ السلاۃ والسلام کی بیٹی نے مصع علیہ الصلاۃۃسلام جب ان کے گھر آئے مہمان بن کر تو ان کو تو یہ پتہ چل گیا کہ اس شخص کا کوئی گھر نہیں ہے ماں باپ بھی یہاں نہیں ہیں تو ایک بیٹی نے کہا کہ ان صاحب کو ہم مزدور رکھ لیتے ہیں اور مزدور رکھنے کے لیے دو صفتیں بیان کی ان نقیر امنستر تلخوی العمین یعنی بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو مسا علیہ اللہۃ والسلام کی طاقت و قوت کا اندازہ تو ان لڑکیوں کو اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے کنویں سے ڈول میں پانی بھر بھر کر نکالا تھا وہ ڈول جسے دس آدمی یا پانچ آدمی نکالا کرتے تھے مصاحیہ علیہ و سلام اسے اکیلے نکال رہے تھے تو مصاحیہ السلاۃ وسلام طاقتور تھے اور مزدور طاقتور ہو تو اچھا ہے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے گھر کے کام اور ادھر ادھر کے جتنے بھی کام ہیں ان سب میں طاقت اور قوت کی ضرورت ہے دوسری بات امانت کی موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو جب شعیب علیہ السلاۃ والسلام کی صاحبزادی بلانے آئی موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اس لڑکی کو کہا کہ آپ پیچھے پیچھے چلیں اور میں آگے آگے چلوں گا اور آپ مجھے گھر کا راستہ آواز دے کر بتاتی رہیں کیونکہ عورت جب آگے چلے گی ہوا سے اس کے کپڑے اڑیں گے ٹھیک ہے نا اور ایک نامحرم اور غیر مرد جو ہے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی موسا علیہ السلاۃ والسلام کی اس امانت کو اس لڑکی نے دیکھا تھا موسا علیہ السلاۃ والسلام کے اس تقوا کو اور ان کی اس پرہیزگاری کو اچھائی کو اس لڑکی نے دیکھا تھا اس لیے اپنے والد کو جب یہ کہا کہ آپ ان کو مزدور رکھیں اور مزدور رکھنے کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے ایک یہ کہ وہ طاقتور ہو دوسرا یہ کہ وہ امانت دار ہو ایسا نہیں کہ پیسے دیے ہیں سو روپے پچاس روپے خود ہڑپ کر لی اور پچاس روپے کا سامان لے کر آتا ہے اور کہتا ہے بہت مہنگا ہے بازار میں اس طرح کا کام نہیں کرے نا خلاصہ یہ کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کو شعیب علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے مشورے پر گھر کے کام کاج کے لیے مزدور رکھنے کا سوچا بیٹی نے مشورہ دیا تھا کہ مساعلیہ الصلاۃ وسلام کو مزدور رکھ لیا جائے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت اگر مشورہ دے مناسب ہو تو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس عورت نے تو اتنا اچھا مشورہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ذکر کیا ہے قال ہما یا ابتی استاجر ہو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا اسے آپ مزدور رکھ لیں ان خیر من استاجر القوی الامین اس لیے کہ بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو ٹھیک ہے مسا علیہ السلات وسلام طاقتور بھی تھے امانتدار بھی تھے شعیب علیہ السلّۃ والسلام نے ان کی بات مان لی اور اپنی ایک بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کر دی اس لیے کہ لڑکیوں کے ماحول میں ایک غیر آدمی کس طرح رہے گا تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی طرف سے ہوا ہے کہ مسا علیہ اللہ وسلم اس وقت جوان بھی تھے اور مسافر بھی تھے ماں باپ بھی وہاں نہیں ہیں فراؤن سے بھی بھاگے ہوئے ہیں ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گھر کا بھی بندوبست کر دیا اور مزدوری بھی ان کو مل گئی شادی بھی ان کی ہو گئی اور وہ شعائب علیہ صلاۃ وسلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے دس سال تک انہوں نے وہاں شعائب علیہ صلاۃ وسلام کی بکریاں چرائی ہیں سمجھ مائی بات ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر کی تربیت کی ہے جیسے کہ آج کل استاز شاگرد کی تربیت کرتا ہے استاز بھی مولوی ہوتا ہے اور شاگرد بھی چند سالوں کے بعد مولوی بن جاتا ہے تو مولوی صاحب جو ہے دوسرے مولوی صاحب کی تربیت کرتا ہے اور اسے بناتا ہے چنانچہ یہاں پر بھی ایک پیغمبر شعیب علیہ السلام نے ایک عظیم پیغمبر موسا علیہ السلاۃ وسلام کی تربیت کی اور انہوں نے جا کر فرعون کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا فرعون کی حکومت کو اکھاڑ کر رکھ دیا مقصد یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ کسی کو اگر کوئی نوکری آپ دیتے ہیں کوئی عہدہ آپ دیتے ہیں کوئی ذمہ داری آپ دیتے ہیں تو دو صفتوں کو دیکھنا چاہیے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اس کام کو کرنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے اس شخص کے اندر دوسری بات اور دوسری صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ امانت دار ہو خیانت نہ کرے امانت سمجھتے ہیں چوری نہ کرے امانت دار اس کو کہتے ہیں جو چوری نہیں کرتا ہے پیسے چوری کرنا یا وقت چوری کرنا سبق کا ٹیم ہے آٹھ بجے اور وہ آتا ہے نو بجے اس کو کہتے ہیں خیانت کیا کہتے ہیں خیانت تو ہر وہ شخص جس کو آپ کوئی ذمہ داری دیتے ہیں امیر بناتے ہیں کمانڈر بناتے ہیں استاذ بناتے ہیں ڈرائیور بناتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر دو باتیں دیکھیں ایک بات کیا ہے طاقت گاڑی چلانی اسے آتی ہو نا گاڑی چلانی آتی نہیں ہے تو آپ اس کو ڈرائیور کیسے بنائیں گے اور دوسری بات ہے امانت کہ اس کے اندر خیانت نہ ہو چوری نہ کرتا ہو گڑبڑ نہ کرتا ہو پیسوں میں چوری کرنا کام میں چوری کرنا ٹیم میں چوری کرنا یہ سب خیانت ہے اور یہ سب امانت کے خلاف ہے آج کے سبق میں ہم دوسرا سبق یہ سیکھیں گے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان میں اور پیغمبروں میں فرق ہوتا ہے آپ نے یہ واقعہ پڑھ لیا ہے کہ مسا علیہ السلاۃ اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا یاد ہے موسا علیہ السّلاۃ والسلام سے پہلے جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی تھی تو وہ سانپ میں بدل گئے تھے سانپ کی طرح نظر آ رہے تھے اور مسا علیہ السّلاۃ والسلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ, وہ ایک اجدا بن گئے اور اس نے ان کی پھینکی ہوئی ان لاٹھیوں کو جو کہ سانپ نظر آ رہے تھے سب کو ہڑپ کر لیا کھا لیا سب کو سب کو نگل لیا ان سب کو دیکھ کر یہ جادوگر جو ہے مسلمان ہو گئے بات بتانے کی یہاں پر یہ ہے کہ جادوگر میں اور پیغمبر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے جب یہ جادوگر آئے تو فرعون نے ان کو کہا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے مشکل ہے یہ بڑا جادوگر ہے یہ جو موسا ہے نا علیہ السلام یہ بڑا جادوگر ہے اور یہ ہم سب کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے ہماری حکومت تباہ کرنے آیا ہے اس لیے تم ہماری امداد کرو تو اس وقت جادوگروں نے کیا کہا آپ ہمیں پیسہ کتنا دیں گے پیسہ سمجھ بات اور پیغمبر جو ہے کبھی بھی پیسے نہیں مانگتا ہے جادوگر اور پیغمبروں کے درمیان یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ پیغمبر اللہ کے رضا کے لیے کام کرتا ہے اور جادوگر جو ہے وہ بندوں کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اور پیسوں کے لیے کرتا ہے بات سمجھ میں آ گئی ہاں جادوگر بھی مصر کے رہنے والے تھے فرعون بھی مصر کا بادشاہ تھا اور یہ معاملہ اور یہ مصیبت بھی مصر میں پیش آئی تھی یعنی ان کے ملک کا اور وطن کا معاملہ تھا پیسے نہیں لینے چاہیے تھے لیکن جادوگروں نے جو سب سے پہلی بات پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پیسہ کتنا ملے گا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ پیسے نہیں مانگتے اور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کم علیہ من اجرین کہ میں آپ سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا ہوں بس صرف اللہ کی بات کو مان لو بس اور کچھ نہیں چاہیے اس سے یہ معلوم ہوا کہ علماء جو دین کا کام کرتے ہیں انہیں لوگوں سے پیسے مانگنے نہیں چاہیے اور پیسوں کی لالچ نہیں کرنی چاہیے کہ میں سبق پڑھاؤں گا تو کوئی مجھے ہدیہ دے گا کوئی تنخواہ دے گا کوئی مزدوری دے گا ہاں آج کل چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے حکومت کی طرف سے علماء کو اور مولویوں کو تنخواہ نہیں ملتی لوگ ان کو تنخواہ دیتے ہیں اور علماء نے اس کو جائز تو کہا ہے کہ ٹھیک ہے تنخواہ لے لیں آپ جائز ہے آپ کے بھی بچے ہیں اور ان بچوں نے بھی کچھ کھانا تو ہے نا سانپ تو نہیں ہے کہ وہ مٹی کھائیں گے ہم لوگ مٹی کھاتے ہو تو مولوی صاحب کے بچوں نے بھی کچھ کھانا ہے پینا ہے پہننا ہے ان کی بھی ضرورتیں ہیں تو لوگ آج کل چندہ کر کے علماء کو مولویوں کو مفتیوں کو پیسے دیتے ہیں تو اگرچہ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہے ضرورت ہے لیکن مفتی صاحب شفیع رحمہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں جب سے علماء نے تنخواہ لینے کا کام شروع کیا ہے اس کا اثر ان کی دعوت و تبلیغ پر بھی پڑا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں تو لوگ بات اتنی اچھی طرح سنتے نہیں ہیں جس نے ان کی کوششوں کا فائدہ بہت ہی کم کر دیا جس کی وجہ سے علماء کا جو کام ہے اس میں فائدہ کم ہو گیا یہی وجہ ہے کہ وہ علماء جو آج بھی بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں وہ کسی سے نہ تو ڈرتے ہیں اور نہ ہی کوئی لالچ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کچھ دیں گے اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے ہجرت کی جہاد کے میدان میں ہم آئے یہاں ہم کسی سے تنخواہ نہیں لیتے ہم کسی سے تنخواہ نہیں لیتے ہماری کوئی تنخواہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ الحمد ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اللہ کے سوا اور کسی بھی انسان سے ہمیں یہ لالچ اور یہ امید نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی چیز دے گا اللہ کا شکر ہے الحمد وہ علماء وہ مولوی وہ مفتی صاحبان جو کہ جہاد کے میدان میں ہیں وہ آج بھی کسی سے تنخواہ نہیں لیتے کوئی جماعت کوئی تنظیم تھوڑا بہت اگر دے دیتی ہے تو دے دیتی ہے نہیں تو اللہ کے توقل پر یہ علماء اور یہ مفتی اپنی زندگی گزارتے ہیں کسی سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے یہی وجہ ہے کہ وہ علماء جو کہ جہاد کے میدان میں ہیں ان کی ایک بات ان علماء کے مقابلے میں جو کہ جہاد کے میدان میں نہیں ہیں لوگوں سے تنخواہ لے کر وہ دین کی خدمت کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ہزار درجے زیادہ سنی جاتی ہے مانی جاتی ہے اور لوگ ان کی بات قبول کرتے ہیں جو مولوی صاحب شہر میں بیٹھ کر لوگوں سے تنخواہ لے کر تقریر کرتا ہے اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ اللہ لیکن ان کی تقریر کے مقابلے میں وہ مولوی صاحب جو کہ جہاد کے میدان میں رہتے ہیں کسی سے تنخواہ نہیں لیتے ان کی بات کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے لوگ قبول بھی زیادہ کرتے ہیں ان کی بات کو اس لیے کہ وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں ہے اگر کسی نے دے دیا تو جزاک اللہ تیسرا سبق جو آج کے سبق میں ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا تھا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرعون کے جادوگروں کے بارے میں یہ بتاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فراؤن کے جادوگروں کے جادو کے بارے میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف دھوکہ تھا شوبدابازی تھی یعنی ان کی جو لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بنی تھیں وہ دراصل سانپ نہیں بنی تھی صرف لوگوں کی نظروں کو بند کر دیا تھا تو ان کو لاٹھیاں جو ہیں رسیاں جو ہیں وہ سانپ کی طرح نظر آ رہی تھیں بس اتنا سا کام تھا اور مسا علیہ السلّۃ والسلام کا جو اجدا تھا وہ تو حقیقت میں اجدا تھا تو اس لیے جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے جادو تو ہم نے کیا ہے اور ہمارا جادو مس علیہ السلاۃ وسلام کی لاٹھی کے سامنے بیکار ہے تو اس لیے وہ جادوگر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور مسلمان ہو گئے وص اللہ تعالیٰ علیہ محمد والمائن سبحان اقلّم شد ال